بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالخات فآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم چھبیس میں پارے سورہ محمد کی یہ, پہلی رکو ہے. یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر بارہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ محمد حجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں چار رکو اٹھتیس آیتیں پانچ سو دو ہزار چار سو حروف ہے اس سرح مبارکہ کا جو شان نزول ہے یا نزولی تاریخی نزول کا جو پس منظر ہے مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جس زمانے میں یہ سرح مبارکہ نازل ہوئی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں خاص طور پر اور عرب کے سرزمین پر بالعموم ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا مسلمان ہر طرف سے جمع ہو کر مدینہ طیبہ کے دارالامان میں جمع ہو گئے تھے مگر کفار قریش یہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے دینے کے لیے تیار نہ تھے مدینہ کی چوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھیری ہوئی تھی اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے مسلمانوں کے لیے اس حالات میں دو ہی راستے باقی تھے یا یہ کہ وہ دین حق کے دعوت اور تبلیغ ہی نہیں بلکہ اس کی پیروی سے دستبردار ہو جائیں اور جاہلیت کے آگے ہتھیار ڈال دیں یا پھر مرنے اور مارنے کے لیے اٹھ کڑے ہوں اور سر دڑ کے بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس امر کا فیصلہ کریں کہ عادت کی سرزمین میں یا اسلام کو رہنا ہے یا پھر جاہلیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ مسلمانوں کو اسی راز... وہ عظیمت کے راستہ دکھایا جو اہل ایمان کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور اس کے بارے میں سب سے پہلے سرح حج کے آیات نمبر انتالیس میں ان کو جنگ کی اجازت دی اور پھر سورہ بقرہ کے آیت نمبر انیس میں اس کا حکم دیا اور یہ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس سوا اس کے کوئی اور راستہ ہی باقی نہیں تھا اور نہ مخالفین نے رہنے دیا تھا تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دو گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش تھا ایک گروہ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ حق کو ماننے سے انکاری کر چکا تھا اور اللہ کے راستے میں گویا وہ, وہ دیوار بن کر کڑے تھے اور دوسری گرو کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس حق کو مان گیا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو تو فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کے تمام سائی اور عمل کو اس نے رائے کر دیا اور دوسری گروہ کے حالات اللہ نے درست کر دی ہے اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی ان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا ان کو اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے پر بہترین اجر کی امید دلائی گئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ رائے حق میں ان کی کسی کوشش کو رائے نہیں جانے دیا جائے گا اور انجام کامیابی کا آخر انہی کے حق میں ہوگا پھر کفار کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے تائید اور نسرت سے محروم ہے ان کی کوئی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہ ہوگی وہ دنیا میں بھی ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی یہ نامراد ہی رہیں گے انہوں نے اللہ کی نبی کو مکہ سے نکال کر یہ سمجھا کہ انہیں بڑی کامیابی نصیب ہوئی حالانکہ دراصل یہ کام کر کے انہوں نے اپنی تباہی اور بربادی کی بنیاد رکھ دی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ منافقین کا بھی تذکرہ فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ شروع کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ دین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ سب صبی اللہ اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے اف اللہ اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دی مکہ کے لوگ کچھ نئے کام بھی کیا کرتے تھے مثلا باہر سے آنے والے جو حاجی یا عمرہ کے زائرین ہوتے تھے ان کو پانی پلانا ان کی خدمت کرنا اور اسی طریقے سے مدینہ کے عرب میں بھی کچھ خوبیاں تھی صحاوت کی اب اگر یہ اعمال ایمان کے ساتھ تو تو یقیناً نافامند ہو فائدہ ہو اور نیکنامی کا ذریعہ بنے ان کے لیے لیکن اللہ کا کفر کر کے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے راستے پہ چلنے سے رو کر انہوں نے اپنے وہ اعمال بھی غارت کر دیے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے وہ ایمان لائے بما اس پر نزل على جو کچھ اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نقران حقوق اور وہی سچا دین ہے رب کے طرف سے تو اس ایمان لانے کے برکت کی وجہ سے تفر عنهم ہم ہٹا دیں گے ان پر سے ان کی برائیاں وہ اسلح آبادہ اور ہم ان کے حالات کو سمار دیں گے ان کے حالات کو درست کر دیں گے برائیوں کی جو عادت ان لوگوں کو بڑھ چکی تھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے وہ برے عادتیں ختم کر دیں گے اور پھر ان کو نیکی کاموں کے کاموں کی طرف راحب کر کے نیکی کے معاملات میں ان کو ترقی عطا کریں گے کہ جو, جو ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہم کنارے گرنے کی طرف لے جائیں گے دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو دین کو قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا انتہائی ذہیف تھا اور لاٹھی کے سہارے آتے آتے نظر بھی کمزور ہو چکی تھی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام بہت اچھا ہے لیکن دنیا کی ایسی برائی نہیں ہے جو میں نے نہیں کی ہوگی زندگی کے سارے طاقتیں اور سارے توانائی تو میں نے اللہ کے ناراضگی والے کاموں کو کرنے میں مصروف صرف کر دیے اس وقت دینے حق کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا تھا لیکن اب جب دینے حق کا پیغام ہم تک پہنچا اور ہم سمجھ گئے تو اب ہمارے پاس وہ طاقت اور صلاحیت ارباقی نہیں رہی کہ جس کو بنویدار لاتے ہوئے ہم اس دین اسلام کی کوئی خدمت کر سکیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام بہت اچھا ہے جو اللہ کے احکامات مبنی ہے لیکن ہماری گنا انگنت ہے دین اسلام کو قبول کر کے بھی ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارا آخرت میں کوئی چٹکارا نصیب ہو سکے گا اور ہمیں مل سکے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراء فرمایا کہ, کہ اسلام وہ طریقہ زندگی ہے کہ جس کو اپنانے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے اپنانے والوں کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی اسی بات کو واضح فرماتا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلا برحق نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے تو فرآب ہوں سیاح بالا اللہ ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف اور آنے والے زندگی میں ان کے اعمال کو سمار دے, دے اس لیے قرآن مجید کے احکامات انسانوں کو برائیوں سے روکتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ کا احشاد ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں تو نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے نے عرض رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرام بندہ نماز میں پڑھتا ہے لیکن وہ رات کو جا کر کے ڈھاکے مارتا ہے چوریاں کرتا ہے اس کو تو اس کے نماز نے برائیوں سے نہیں روکا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہی اس شہز کی نماز اس کو اس طرح کی برائیوں سے روک دے گا صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس شخص کے یہ صفت بدل گئی چوری اور ڈاکہ مارنے والی اور وہ معاشرے کا ایک سال بندہ بن گیا ایک فرد بن گیا تو یہ نیک آمال کے وہ اچھے اثرات ہیں جو معاشرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں پر عمل پیدا ہونے کی وجہ سے مرتب ہوتے ہیں ذہن کے یہ اس لیے بے ان الدین کا فروتبا البادلہ کہ وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے بادل کی پیروی کی وہ ان الدین امرتبا الحق اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں انہوں نے اتباع کی حق کے میں ربدی جو ان کے رب کی طرف سے فضا نے کہنا سے ایسے ہی اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثالوں کو فائضا لکی تم سو جب تم مد مقابل ہو جاؤ اللہ دینا ان لوگوں کے سرد تفروج جو کافر ہے یعنی جنگ میں فضا برفا پھر تم مارو ان کے گردنوں کو یعنی دل کھول کے اور اللہ کا حکم سمجھ کر کے ان کے خلاف جنگ کرو حَتَّى اِذَا استحم یہاں تک جب تم خوب لڑائی کر چکو فرشد البصاف تم مضبوط باندھ کر قید کر لو ان کو پھر اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد ان پر احسان کر کے چھوڑ دو ان کو وہ عما فدان یا پھر یہ ہے کہ کچھ معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دو اس طرح کے جنگی خیریتوں کا معاوضہ لیا جاتا ہے جنہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے. کسی بھی پرامن جگہوں پر رہنے والے پرامن شہریوں کے اوپر حد کا حرب ہر وہ جب تک کہ رگری لڑائی اپنے ہتھیار ذاہق اللہ فرماتا ہے کہ یہ حکم تو سن چکے اور وہ حکم یہ ہے کہ جب بھی تم پر کفار حملہ کریں تو پھر ان کے حملے کو اسی انداز سے روکا جائے ولو یا اللہ اور اگر اللہ چاہتا لن منہم تو اللہ بدنا لے ان سے بابا حکم بے باز لیکن اللہ جانچنا چاہتا ہے تم میں سے بازوں کو بازوں کے ذریعے اگر اللہ چاہتا تو تمہارے ہاتھ پاؤں کو حرکت دیے بغیر ان کا کام تمام کر لیتا لیکن اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو انسانوں کے ذریعے جانچنا چاہتا ہے آخر ایمان بھی تو کوئی چیز ہے اس کی بھی تو کچھ علامت ہونے چاہیے قتلوا في اللہ دینہ پتلو ہی سبھی لہٰذا مارے گئے اللہ کے راستے میں اللہ ان کو راستہ دے گا بالہم اور اللہ تبارک و تعالی ان کے حال کو بہتر کرے گا صالح کرے گا جنت اور اللہ داخل کرے گا ان کو جنت میں معلوم کرا دی ہے ان کو یعنی جس جنت کا حال ان کو انبیاء علیہ سلاۃ وسلام کی زبان اور اپنے عقل اور فراست سے اللہ تبارک تعالی نے ان کو سمجھا دی ہے اور یہ اس کو معلوم کر چکے تو اس جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا اور وہاں پہنچ کر جنتی اپنے ٹھکانے کو خود بخود پہچان دیں گے یادی نمن ہو اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو ان اللہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کی یہ تو وہ تمہارا مدد کرے گا وہ جو سب اور وہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد اور اس کے پیغمبر کی مدد ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بندہ اپنے بہترین صلاحیتوں کو اپنے مثاط کے مطابق بڑے خیخواہی کے ساتھ بڑو ادھار لائے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے اور اللہ کے اس پیغام کو بہتر سے بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کرے لوگوں کو تو یہ اللہ کی مدد ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی آئے گی ہر معاملے میں اور سبق قدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تا فرمائے گا وہ اللہ کا اور وہ لوگ یہ منکر ہوئے فتح صحم بس بربادی ہی ان کے لیے وہ ابل اور ان کے احمد سارے عکارت کر دیے دی گئے اس لیے بیان کہ انہوں نے پسند نہ کیا جس کو اللہ نے نظر کیا تھا یعنی احران فاہمت مال پھر ان کے احمد جو چھوٹے موٹ وہ اکارت کر دیے گئے ضیاء کر دیے گئے فلن جسیر کیا وہ لوگ پیرے نہیں زمین میں فیم ضرور کے وہ دیکھیں کہ فکان کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا من قبل ہم جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں دم مر اللہ ہلا کر ڈال دی ان پر منکروں کو ملتی رہتی ہے ایسی چیزیں ایسے مثالیں ان کے سامنے آتی رہتی ہے یعنی دنیا ہی میں دیکھ لو منکروں کی کیسی کیسی درگت بنی اور کس طرح ان کے منصوبے خاک میں ملا دی گئے کہ آج کے منکروں کو ایسی سزائیں نہیں مل سکتی آج بھی وہی اللہ ہے جس نے گزشتہ زمانے کے متقبرین کو ان کے انجام بد سے دوچار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یہ بات تو ہو گئی یعنی یہ دوسرا مسئلہ سمجھانا تھا جو اللہ سمجھا چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کمر بستہ رہیں گے اللہ کی مدد نصرت اور ہر چاسو ان کی نیکی اور ان کے شہرا کو عام کر دیا جائے گا ان کے نیکیوں کی حفاظت کر دی جائے گی اور بالآخر ان کو جنت سے ہمکنار کر دیا جائے گا اور یہ اس لیے کہ اللہ مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں اللہ مولا ہے اللہ ہی مولا ہے وہ یہ کا جو لوگ من کرم ان کا کوئی مولا نہیں ان کا کوئی مولا نہیں ان کا کوئی رفیق نہیں جو مشکل وقت پر ان کا مدد کریں اور کر سکیں صرف دعوی نہ ہو جیسے کہ غز و کے موقع پہ ابو سفیان نے نارا لگایا تھا کہ لنا عزا ودا لکم آپ نے فرمایا کہ تم ان کے جواب میں کہو کہ و اللہ مولانا و لا لکم کہ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اور من شر الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن إن اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات رحمان کا فروت جب بھی سے پارے سر محمد کے یہ دوسرے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بارہ سے لے کر آیت نمبر بیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں اور جو لوگ منکر ہیں کافر ہیں ان کا کوئی مولا یعنی ان کا کوئی رفیق اور کاساد نہیں ہے جن کو وہ دنیا میں اپنا رفیق بنائے ہوئے ہیں آخرت میں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور جن سے انہوں نے آخرت کے کامیابوں کی امیدیں و رکھی ہے وہ ان کے مخالفت میں شہادت دینا شروع کر دیں گے برخلاف ان لوگوں کے جو اللہ سے اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اور نیک کا اعمال کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جنت کے نعمتوں کی صورت میں ان کے مہمان نوازی فرمائے گا اور ہمیشہ کی خوشحالیوں سے انہیں ہمکنار فرمائے گا چنانچہ شادی بری تعالیٰ ہے ان اللہ بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو جی ایمان لائے وہاتی اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے جنات ان جنتوں میں ایسے جنت تجری من ان تختار کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں وہ لبین اور وہ لوگ جو منکر ہے یہ تمتا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا عقلون اور کہتے ہیں کمات کہ عقل الانعام جیسے کہ کائے چپائے بن مس اللہ اور آگ ہی ان کا ٹکانا ہے یعنی جس طرح جانور کہتا ہے اور کچھ نہیں سوچتا کہ یہ رزو کہاں سے آیا کس کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس رزق کے ساتھ میرے اوپر راجیہ کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی بسکائے جا رہے ہیں چرنے چگنے سے آگے کسی چیز کی انہیں کوئی فکر دامنگیر نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو فائدہ اٹھا دو یہ اٹھانے دو یہ چند روزہ فائدہ ہے آخر یہ اللہ کے سامنے جا کر کے جواب دہ ہوں گے من, من قریت اور کتنی تھی بستیاں من قریت کل تھی کہ جو طاقت میں بڑھ کر تھی ان بستی والوں سے اخرجت کا جنہوں نے آپ کو نکالا ہم, ہم نے ان کو غورت کر دیا فلاں نا فر اللہ پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے کا بڑا رنج تھا جب آپ ہجرت پر مجبور ہوئے تو شہر سے باہر نکل کر آپ نے اس کے طرف رخ کر کے فرمایا مکہ تو دنیا کے تمام شہروں میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے تمام شہروں میں مجھے سب سے بڑھ کر تج سے محبت ہے اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ نکلتا اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل مکہ تمہیں نکال کر اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی حالانکہ در حقیقت یہ حرکت کر کے انہوں نے اپنے شامت بلائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان سے پہلے بڑے بڑے طاقتوروں کو ہم نے ہلاک کیا اور جب ہمارے طرف سے ان پر ہلاکت آئی پھر ان کی مدد کے لیے کوئی بھی کڑا نہ ہوا افمن کا نا بلا ایک جو بینتی من ربی ہی واضح دلائل پر اپنے رب کی طرف سے کمن کیا اس کی طرف ہو سکتا ہے سو عامل ہی جس کے لیے مزین کر دیے گئے ہوں اس کے برے اعمال وقت اور وہ جو اپنے خواہشات کے گلوکار بن گئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے پیغمبر اور اس کے پیروں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صاف اور سیدھا راستہ مل گیا ہے اور پوری بصیرت کی روشنی میں وہ اس پر قائم ہو چکے ہیں تو اب وہ ان لوگوں کے ساتھ جل سکے جو اپنے پرانے جاہلیت کے ساتھ جمٹے ہوئے ہیں جو اپنے ضلالتوں کو ہدایت اور اپنے بد کرداریوں کو خوبی سمجھ رہے ہیں جو کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض اپنے خواہشات کے بنا پر یہ فیصلے کرتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے مسل الجنتی وہ عید المتقون مثال اس جنت کی کہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے متقین کے ساتھ اس میں نہرے ہیں پانی کے جو بدبو دار نہیں ہوگا وہ انہار کچھ نہرے ہیں من لبن کے کہ جس کا مزہ متغیر نہیں ہوگا بد نہیں ہوگا وہ انہار اور کچھ نہریں ہوں گے شراب کے لفظ جس میں لذت ہوگی پینے والوں کے لیے کہ جو پیئیں گے تو پہلے کے بنسبت نسبت ان کی جنتی زندگی کی لذت بڑھیں گے مِّنْ اور کچھ نہریں ہیں صاف شہد کی وہ لہم اور ان کے لیے اس جنت میں من کل امرات ہر طرح کے میوے ہوں گے وہ رد اور ما ان کے رب سے دمن ہوا خالد الفار کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو صدا رہنے والا ہو آگ میں وہ سکو اور جس کو پلایا جائے کھولتا ہوا پانی پھر وہ کھولتا ہوا پانی اس کے کو گاٹ نکال بہر کر دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں آتا ہے کہ وہ دودھ کی نہریں جانوروں کے تنوں سے نکلا ہوا دودھ نہ ہوگا یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ دودھ چشموں کی شکل میں زمین سے نکالے گا اور نہروں کی شکل میں اسے بہائے گا ایسا نہ ہوگا کہ جانوروں کے دھنوں سے اس کو نہ چھوڑا جائے اور پھر جنت کے نہروں میں اس کو ڈہل دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے مطابق فرمایا کہ انسانوں نے اپنے قدموں سے وہ شراب روندہ ہوا نہ ہوگا اور نہ ہاتھوں سے نہ چوڑا ہوا شراب ہوگا جس میں بدبو پیدا ہونے کے امکانات ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے بھی چشموں کے شکل میں پیدا کرے گا اور نہروں کے شکل میں بہائے گا پھر اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی یعنی دنیا کے شرابوں کے طرح وہ تلخ اور بدبو دار نہ ہوگی جیسے کہ سورہ صافات کے آیت نمبر سینتالیس اور سورہ واقعہ کے آیت نمبر انیس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شہید جنتوں کو ملے گا وہ مکیوں کے پیٹ سے نکلا ہوا شہد نہ ہوگا یعنی وہ بھی چشموں سے نکلے گا اور نہروں میں بہا دیا جائے گا ان کو اس لیے ان کے اندر موم اور چھتے کے ٹکڑے اور مرے ہوئے مکیوں کے ٹانگی ملی ہوئی نہ ہوگی بلکہ وہ خالص شہد ہوگا جنت کے ان نعمتوں کے بعد اللہ تبارک و وطالعہ کی طرف سے معفرت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں مفسرین نے دو مطلب بیان کی ہے ایک یہ کہ ان سارے نعمتوں سے پڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و وطالعہ ان کی معفرت فرما دے گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کوتاہیاں ان سے بتقاضۂ بشریت سرزد ہوئی تھی ان کا ذکر تک جنت میں کبھی ان کے سامنے نہ آئے گا بلکہ اللہ تبارک و وطالعہ ان پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈھال دے گا اور اگلی جملے میں ان کفار اور منافقین اور منکرین کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور آپ کے ارشادات یا قرآن مجید کے آیات سنتے تھے مگر چونکہ ان کا دل ان مضامین سے دور تھا جو آپ کے زبان مبارک سے ادا ہوتے تھے اس لیے سب کچھ سن کر بھی وہ کچھ نہ سنتے تھے اور باہر نکل کر مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ ابھی ابھی آپ کیا فرما رہے تھے اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے اور بعض ان میں سے وہ ہے جو کام لگائے رکھتے ہیں آپ کے طرف یعنی آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں من یہاں تک جب نکلے وہ آپ کے پاس العلم تو کہتے ہیں ان کو جن کو علم ملا ہے ما ذاض عمفا کہ ابھی ابھی اس شخص نے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے وہ تباء اہم اور یہ لوگ اپنے خواہشات کے پیروکار بن چکے ہیں یہ وہ اصل سبب ہے جس کی وجہ سے ان کی دل کے کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بے ہو گئے تھے اور وہ اپنے خواہشات کے بندے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات،, تعلیمات پیش فرما رہے تھے وہ ان کے خواہشات کے خلاف تھی اس لیے اگر وہ کبھی آپ کے مجلس میں آ کر بتکلف آپ کی طرف کان لگا بھی دیتے تو ان کے پلے خوش نہ پڑتا تھا اللہ تبارک کے اشار ہے اور وہ لوگ جو رہیاب ہے زیادہ بڑھ جاتی ہے ان کی ہدایت اور ان کو ان کو سے ملا کر کے چلنا یعنی اللہ کے رسول کی نصیحتوں میں جو ان کو سبق ملا ہے وہ یہی ہے کہ وہ منافقین اور منکرین سے بچ کر کے چلتے رہے یعنی ان کے ہم مکتب اور ہم مشرب نہ بنیں بنے فہل اب یہی انتظار کرتے ہیں قیامت کا کام یہ کہ وہ آ جائے ان پر اچانک جا تو جائے چکی ہے اس قیامت کی نشانیاں کہاں نصیب ہوگا ان کو جب وہ آ پہنچے ان پر سمجھ پکڑنا یعنی جب قیامت آئے گا تو پھر قیامت کے آنے کے بعد ان کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا قیامت کے علامات جو یہاں اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں فرمایا ہے کہ وہ ان کے سامنے آ چکا ہے یا ظاہر ہو گئے ہیں تو قیامت کی سب سے بڑی نشانی خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وادہ وسلم کا ارشاد ہے جس طرح کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کڑے کر کے فرمایا گویستان وسا تو کہ میرے بحث اور قیامت ان دو انگلیاں کی طرح ہے یعنی جس طرح ان دو انگلوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی بھی مغروش ہونے والا نہیں ہے میرے بعد اب بس قیامت ہی آنے والی ہے تو اللہ تبارک کو اطالعہ فرماتے ہیں فالم بس آپ جان لیجئے لیجیے اللہ اللہ یہ کہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے وسطی اور آپ معافی مانگی اپنے گناہوں کے لیے ولی اور ایمان والے مردوں کے لیے ولنات اور ایمان والے خواتین کے لیے وَطم و مسو کم اور اللہ کو معلوم ہے تمہارا چلنا اور پھیرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ آپ لوگ کس حال میں ہو اور کیا کچھ کر رہے رہ ہو لہذا اسی علیم اور خبیر ذات کے بندگی کیجیے اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے وافر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پارے سور محمد کے یہ تیسری رقو ہے یہ رقو آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر انتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ان ابتدائی حالات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب کفار کا رویہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ انتہائی نامناسب تھا اور اس کی بنا پر جنگ کا حکم آنے سے پہلے ہی اہلک ایمان کے عام رائے یہ تھی کہ اب ہمیں جہاد کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے بلکہ وہ بے چینی کے ساتھ اللہ کے فرمان کا انتظار کر رہے تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ ہمیں ان ظالموں سے لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا مگر جو لوگ منافقت کے ساتھ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے ان کا حال موم کے حال سے بالکل مختلف تھا اور وہ اپنے جان اور مال کو اللہ اور اس کے دین سے عزیز تر رکھتے تھے اور اس کے لیے کوئی خطرہ مولینی کو تیار نہ تھے جہاد کے حکم میں ان کو سچے اہل ایمان کو ایک دوسرے سے چھانٹ کر دیا کر جب تک یہ حکم نہ آیا تھا ان میں اور عام اہل ایمان میں بظاہر کوئی فرق اور امتیاز نہیں پایا جاتا تھا نماز بھی وہ لوگ پڑھتے تھے اور یہ بھی روزے بھی وہ رکھنے میں کوئی تامل نہیں سمجھتے تھے اور اس معاملے میں بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ساتھ تھے مگر جب اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو ان کے نفاق کا حال کھل گیا اور نمائشی ایمان کا وہ لبادہ اتر گیا جو انہوں نے اوپر سے اڑ رکھا تھا سورہ نسا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پوری تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے چنانچہ ہے وہینوں اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں لولا نزلت سورتن کیوں نہیں اتری ایک سورت یعنی ایسی سورت جس میں جہاد کے احکامات ہو فَإِذَا فا نزلت سورتن مخکمتن پھر جب اتری ایک سورت مخکمتن جو مستحکم اور جچے تل احکامات پر مشتمل تھا وَضُقِرَا فِيهَ الْقِطَال اور اس میں تذکراتا جہاد کا اور عید البین قلوب ہی تو دیکھتا ان کو جن کے دلوں میں بیماری ہے ينظرون علیکہ کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کے طرف نظر علیہ من جیسے کسی پر موت کے بے ہوشی تاریخ ہو گئی ہو لهم بربادی ہے ان کے لیے حکم وقول معروف اور اچھی بات کہنی فیضا ہزم المر پر جب ہو ہراطہ تو اگر سچے رہیں اللہ سے تو, ان میں تو اس میں ان کا ہے فہل آتے تم انلح تم انتخی اروق پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے ان تولیتم اگر تم کو ولایت مل جائے حکومت مل جائے ہم تفسدو فی دو یہ کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور شامکم اور تم سارے رشتوں کو کاٹ رکھ دو گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پہ اللہ نے لانت کی ہوں پس اللہ نے ان کو بہرا کر دیا وہ آما ابسوار اور اللہ نے ان کے آنکھوں کو اندا کر دیا یعنی یہ منافقین قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے شرارتوں کی بدولت دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں کہ نصیحت کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا اگر قرآن کے سمجھنے کی توفیق ملتی تو بآسانی با سمجھ لیتے کہ جہاد میں کس قدر دنیوی اور اخروی فوائد مضمر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں جو لوگ الٹا پھیر اپنے بات اس کی کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکا شیتان صحم بعد نے بات بنائی ان کے دلوں میں وہ ام لہم اور شیتان ان کے دل رکھا ہے یعنی منافقین اسلام کا اقرار کرنے اور اس کی سچائی ظاہر ہو چکنے کے بعد وقت آنے پر اپنے قول اور قرار سے پھیرے جاتے ہیں اور جہاد میں شرکت نہیں کرتے شیتان نے ان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ لڑائیں میں نہ جائیں گے تو دیر تک زندہ رہیں گے خواہ مخواہ جا کر مرنے سے کیا فائدہ اور نہ معلوم کیا کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا اور پھر وہ شیطان ان کے ذہنوں میں ترہ ترہ کے خیالات اور ان خیالات کے پس منظر میں لمبے چوڑے دعوے داخل کرتے رہتے تھے ذالکہ یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُ مَا نَظَلَ اللَّهُ کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو بیزار ہے اللہ کے اتاری ہی قتال سے سَنُتِعُكُمْ کی بَاطِ الْأَمْنُ ہم تمہاری بات مانیں گے بعد کاموں میں اسرار اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی پوشیدہ کو منافقین نے یہود وغیرہ سے کہا کہ گو ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہو کر تم سے نہ لڑیں گے بلکہ موقع ملا تو تمہیں مدد فراہم کریں گے اور اس قسم کے کاموں میں تمہاری بات مانیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ان خفیہ سازشوں سے بہو بھی آگاہ ہوں بس کیا حال ہوگا یہ ذاتا وفت ہو جب فرشتے جان نکالیں گے ان کے ہم ہم تو مارتے جاتے ہوں گے ان کے منہ پر اور ان کے پیٹ پر یعنی اس وقت مو سے کیوں کر بچیں گے بے شک اس وقت نفاق کا مزہ چکھا ان کو چکھا دیا جائے گا ذہنی کہ یہ اس لیے انہوں, ما اسخط انہوں نے رائے اختیار کی ان کی جس سے اللہ بازار ہے وہ کری رضوان ہوں اور انہوں نے ناپسند کی اللہ کی رضا کو صاحب اعمال بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال خارت کر دیے یعنی بظاہر منافقین مسلمانوں کے خوف سے جو کچھ نمازیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے یا جو کچھ روزے وغیرہ رکھا کرتے تھے یا جو, جو کچھ خیرات وغیرہ دیا کرتے تھے اللہ نے ان کی نفاق کے پوشیدہ نحاب کی وجہ سے ان کے ان ظاہری چھوٹے موٹے نیکیوں کو بھی اٹھات کر آخردانہ الحمد للہ سرب اللہ چھبیسویں پارے سر محمد کے یہ چھوٹے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر انتیس سے لیٹر کا اختتامی صورت آیت نمبر انتالیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی جہاد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ایک حکمت کو واضح فرماتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے ذریعے مسلمانوں کے اندر پوشیدہ منافقین کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جن کا علم اب تک مسلمانوں کو نہیں ہے اس لیے کہ وہ لوگ کچھ امال میں مسلمان بن کر مسلمانوں کے طرح ہی امال انجام دیتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو ان کے پہچاننے میں دشواری ہے اور وہ بظاہر مسلمان بن کر اندر ہی اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے نہیں کتراتے بلکہ نقصان پہنچا رہے ہیں تو اللہ تبارک وطالیہ نے جہاد جیسا عمل اور پھر اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ اس عمل کے ذریعے ان کو ممتاز کر دیا جائے الگ کر دیا جائے تاکہ مسلمان ان کو پہچان سکیں اور پھر ان کے پہچاننے کے بعد ان کے شر سے خود کو بچانے کے لیے بندوبست کر لیں تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ام حسب اللہ دینا کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ فیخلوبہ مروحم جن کے دلوں میں بیماری ہے اللہ یقر اضوان یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے غسکینی کو ظاہر نہیں کرے گا وَلَوْ نَشَعُوا اور اگر ہم چاہیں لَا عَرَيْنَاكَهُمْ تو ہم تجھ کو دکھلا دیں وہ فَالَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ سو تو پہچان لے گا ان کو ان کے چہروں کے خد و خال سے یا چہروں کے نشانات سے اس لیے کہ جب ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے یا اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو ان کے چہرے اتر جائیں گے اس لیے کہ راہ خدا میں جہاد سے ان کو ان کی جان کی پڑ جائے گی اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے ان کو ان کو اپنے مال کی پڑ جائے گی اور وہ ان دونوں کو بچانے اور ترقی دینے ہی کے لیے تو منافقین کا لبادہ اڑ چکے ہیں تو لہذا ان کے چہروں کے تغیر اور تبدل سے آپ ان کو بآسانی پہچان دیں گے فِي لحن القول اور آپ پہچان لیں گے ان کو اندازی گفتگو سے بھی والله اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے تمہارے سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نا فرمان اپنے آپ کو بظاہر مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے کتنی ہی ان کے خیر ثابت کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں اور کتنے ہی دعوے کیوں نہ کریں لیکن کہیں نہ کہیں جا کر ان کے اصل حقیقت ان کے الفاظ کا جامع پہنے ہوئے ظاہر ہو جاتے ہیں اسی کہ دوسری جگہ اللہ تبارک وطالع نے ایک اور انداز سے منافقین اور کفار جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہیں ان کے حسد کو بیان فرمایا ہے جن لوگوں کو تم اپنا خیف خواہ سمجھتے ہو ان کے تمہارے ساتھ دشمنی بے انتہا ہے اور وہ اپنے دل تمہارے مخالفت سے بڑے لیے کر رہے ہیں لیکن اگر تمہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے تو تم ان کے اپنے بارے میں بعض جگہوں پر گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہو تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں تو ایسے کوئی گفتگو کر جائیں گے جس سے ان کے اصلیت واضح ہو جائے گی اور البتہ ہم تمہیں جانچیں گے تاکہ ہم معلوم کر لیں تم میں سے مجاہدین کو وسفا اور صبر کرنے والوں کو اخباروں کو اور ہم تمہارے خبریں بھی معلوم کر لیں گے یعنی ہر ایک ہی ایمان اور اطاعت کا وزن معلوم ہو جائے گا اور سب کے اندرونی احوال کے خبریں آمدن ظاہر ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہے کہ کون کیا ہے اور کس کی حقیقت کیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان پوشیدہ حقیقتوں کو مسلمانوں پہ واضح کرنا چاہتا ہے اس لیے اللہ تبارک وطالعہ نے یہ دو احمال ایسے رکھے کہ جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے ان بے شک و لوگ جنہوں نے انکار کیا وہی للہ اللہ اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے شاخر رسولہ اور جنہوں نے جگڑے کے رسول کے ساتھ یا مخلفت کے رسول کے میں بادما طبیہ نلحمل خدا بعد اس کے کہ ان پر حقائق ظاہر ہو چکے نہیں وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے وہ سیاح تو اعمال اور جلد ہی ان کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے امان عمران وہ تمام اعمال ہیں جو بظاہر مسلمان بن کر انجام دیتے رہیں ان کے نمازیں ان کے روزے ان کے زکوۃ غرض وہ تمام عبادتیں اور سارے نے کیا جو اپنے ظاہری شکل کے اعتبار سے آماد خیر میں شمار ہوتی تھی اس بنا پر ظہر ہو گئی کہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی, بھی اللہ اور اس کے دین اور ملت اسلامیہ کے ساتھ اخلاص اور وفاداری کا رویہ اختیار نہ کیا بلکہ محض اپنے دنیاوی مفاد کے لیے دشمن نے دین کے ساتھ ساز باز کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کا موقع آتے ہی اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے اور اس کے بارے انہوں نے اللہ کے حکم کو ہی غلط کہنا شروع کیا بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والوں کو بھی اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکا تو اللہ تبارا فرماتے ہیں کہ ان کے اس رویے سے ان کے وہ باقی چھوٹے موٹے نکے بھی ذائقہ ہو جائیں گی یا مو وہ لوگ جو ایمان والے ہو اطی اللہ افی اور وسولہ تم حکم پہ چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے ولہ تم دلو امان اور تم اپنے امان ضائع نہ کرو یعنی جو تم نے اللہ کے رضا کی حصول کے لیے اور اپنے آخرت کے خوشحالی کیلئے کی خوشحالی کے لیے اعمال کیے ہیں اس کو بچانے کی فکر میں لگے رہو اور وہ تب ہی بچ سکیں گے جب اللہ اور اللہ کے حکم کی بھی کرو گے ان الدین سفروں بے شک وہ منکر ہوئے وہ سد سبیل اللہ اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے سم ماتو پھر وہ مرے وہ کو فوراً اصہار میں کہ وہ کافر ہی تھے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گز ان کا بخشش نہیں فرمائے گا کسی کافر کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں خصوصاً ان کافروں کو ان کافروں کی جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے میں لگے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں صلا کمزوری تم کا مظاہرہ نہ کرو وطن سر میں اور نہ ان کو صلاح کی طرف پکارنے والے وہ ہم تم الاولون اور تم ہی غالب رہو گے واللہ لحم اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رکم اما رکم اور وہ ہرگز تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارے ساتھ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو پھر ظاہر بات ہے تمہیں ان کے مقابلے میں پھر کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ان نمن حیات النیا بے دنیا میں زندگی لاہبوں والا ہن ایک کھیل اور تماشے کی طرح ہے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ چند روز کا دل بڑھاوا ہے وہ ان تو منو اور اگر تم یقین کرو اور تقوی کرو یم اجور تو وہ تم کو تمہارا بدلہ دے گا ولاس الکم اموالحم اور تم سے نہ مانگے گا تمہارا مال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے جو زکوٰۃ کے بارے میں بات کی ہے اور اس کے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک وطالع کو اس کی ضرورت ہے بلکہ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے آپس میں جوڑ پیدا کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ مسلمان اگر زکوٰۃ کی صورت میں یا صدق اور خیرات کی صورت میں اللہ کے دی ہوئی مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی معاشرے کی ضرورت مندوں کے خرچ کرتا ہے کہ جن کے دلوں میں ان خرچ کرنے والوں کے لیے اخلاص کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پر وہ دعائیں کرتے ہیں وفادار اور, اور فرمامردار رہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس میں تو تمہارا ہی فائدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ مانگا کتنا ہے اس فیصد ایس اگر وہ تم سے مانگتا پھر وہ تم کو تاکید کرتا کہ بھی ضرور اتنا خرچ کر لو تب خالو تو تم بخل کرنے لگتے ہیں وہی خریج افغانہ اور وہ ظاہر کر دے تمہارے دل کی ناراضگیاں ہا انتم ہا سنتے ہوں تم لوگ ہو تو وہی تو دعونا کہ تم کو بلائے جاتا ہے لتنفقو فی سبیل اللہ تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرش کرو فمنکم من یبخل پھر تم میں سے بعض وہ ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں ومن یبخل اور جو کوئی بخل سے کام لے گا فانما یبخلو ان نفسی فرز بشک وہ بخل سے کام لے گا اپنے ہی نفس کے نقصان کے لیے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر کے اپنے خواہشات کے بات مان کے وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور اللہ بے نیاز ہے تم اللہ کے مختارج حضرت شاہ ولی اللہ محدث دینی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مار خرچ کرنے کی جو تاکید سنتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ یا اس کا رسول مانگتا ہے بلکہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے کہ ایک کے بدلے سینکڑوں کے تعداد میں اضافی فائدہ پاؤ گے اور اس میں اللہ تبارہ نے بندوں کے لیے اور بھی بے شمار مسلحتوں کا سامان پروشیدہ رکھا ہے تو اللہ تبارہ کو اطالیہ فرماتے ہیں کہ تم تو اپنے زندگی کے تمام ضروریات کے حصول میں اور مقاصد کی تکمیل میں اس اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تبارک و طالیٰ کے ذاتو ہے جو غنی ہے ایسے اپنے ذات کے لیے تم سے لینے کی کچھ ضرورت نہیں ہے اگر وہ اپنے رام میں تم سے کچھ خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ اپنی لیے نہیں بلکہ تمہاری ہی بنائی کے لیے کہتا ہے وہ انتوز لو اور اگر تم رو کرلو کر لو پھر جاؤ تو یس تبدیل قوماً غیر وہ بدل لے گا اور لوگ تمہارے سیوا سم بازائی پھر وہ تمہارے طرح نہیں ہوں گے یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے قادر ہے کہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے اور وہ لوگ ایسا ہو کہ وہ اپنے افعال اور اعمال میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تعمیل اور تقبیر کرنے والے ہو وہ اخراغانہ ان الحمدللہ رب العالمین